اگر تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے اور اگر بارہ کرو گے تو اپنا پھر جب دوسری بار کا ودا آیا کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں اور مسجد میں داخل ہوں جیسی پہلی بار داخل ہوئے تھے اور جس چیز پر قابو پائیں تباہ کر کے برباد کر دیں